السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب ٹھیک ہے خیریت سے جی میری آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے جی سبق کا آواز کرتے ان شاء یہ غالباً ہم نے فصل سے سبق پڑھنا ہے صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھانوے ٹو نائن ایٹ دو سو اٹان میں نمبر صفحہ ہے الف سو حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو ایسی نزار ایک سو ایسی حدیث ہے زینب بنتخاب سے روایت ہے زینب بے انتخاب یہاں سے انشاءاللہ اللہ بسم اللہ اور الرحیم یہ بھی باب عزت میں ہے عزت کے بارے میں جو باتیں تھی اور ہم نے ایک فصل پڑھ لی ابھی یہ فصل ثانی ہے حضرت زینب بے انتخاب رضی اللہ تعالیٰ یہ ان انتا بنت مالک بنسن فور آ جو تھی جو کہ مالک بن سنان کی بیٹی تھی اور یہ بہن تھی وہی اخت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن تھی تو یہ کیا فرماتی ہے اخبرت ہا اس نے خبر دے انہا جاعت الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسالوہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا دریافت کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ انترجعہ الہلیہ فی بنی خدرہ تا یہ اپنے اہل کے طرف گر و اہل کے طرف چلی جائے جو کہ وہ بنی خدرہ میں سے ہے کیوں کیوں کہ اس کا خاون جو تھا وہ چلا گیا تھا کس کی طرف اپنے ولاموں کے تلاش میں جو کہ اس کے پہ فرماتے اب کو فقط یعنی وہ ولام سارے کے سارے باغ گئے تھے ہر ابو اب کو مراد کیا ہے ہر ابو باغ گئے تھے تو اس نے قتل کیا ان عبید کو قالت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعہ بنت مالک ابن سلان جو ابو سعید خدریق کے بہن ہے یہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا ان ارجع الہ اہلی اگر میں اپنے اہل خانہ کی طرف چلی جاتی ہوں اِنَّ زَوْجِ لَمْ يَتْرُقْنِي بِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُوْ کیونکہ میرا خاون مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور مجھے اس نے نہیں چھوڑنا اس منزل میں اس گھر میں یملی کو جس کا مالک نہ, نہ خاون نے سکھنا دینا ہے اور نہ نفقہ دینا ہے تو میں کیا کروں فقالت یہ کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا اور فرمایا نعم کسی طرح ہے یعنی آپ چلی جائے تمہارا جو ہے ادھر ہی عزت گزارنے کا کیا ہے وہی جگہ ہے ہاون کے گھر میں, پن تو میں چل پڑی حت اذا ایزا کون توجرا تھی یہاں تک کہ میں حجرہ میں پہنچ گئی یا مسجد میں دانی حجرہ سے مراد کیا ہے اس میں حجرہ حضرت عائشہ عنہ کا مراد ہے تو جو حجرات وہاں ازواج متحرات کے کمرے بنے ہوئے تھے تو یہاں تک کہ میں اٹھی چلنے کے لیے حجرے میں بھی یا مسجد میں مسجد نبوی میں باہر جا کے پہنچ گئی نکلنے کے لیے نہیں پھر مجھے رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے پکارا اور بولایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کی آپ اپنے گب گر وجلہ یہاں تک کہ عدت کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے قالت یہ کہتی ہے فاطت اربات خاون فوت ہو گیا تھا کیونکہ ان ابید نے غلاموں نے اس کے خاون کو قتل کر دیا تھا غلام باغ گئے تھے اور ان کے پیچھا کرنے کے لیے چلا گیا جل چلا گیا تو غلاموں نے ان کو چلا کہ یہ آگے تو ہمیں بھی پکڑ کے لے کے جانے واپس تو انہوں نے پکڑ کے اس بندے کو بچارے کو مار لیا قتل کیا تو وہ جب مر گیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہاں اس کے گھر میں جاتی ہوں تو وہاں مجھے نہ کسی نے رہنے دینا ہے اور نہ پکا دینا ہے تو میں کہاں گزاروں وسلم سے پوچھا نبی غریب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح صورتحال ہے تو آپ عزت اپنے آبائی گھر میں گزارے تو کہتی ہے کہ میں نے یہاں عزت چار مہینے دس دن گزارے کیونکہ جب مجبوری ہو تو پھر اپنے والدین کے گھر میں عورت کو کیا کرنا چاہیے عدت گزارنا چاہیے روح مالک نما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے اللہ پاس آئے اس وقت جب ابو سلم فوت ہو گئے تھے میرا خاون اور میں نے اپنے اوپر اپنے چہرے پر صبر لگایا تھا صبر یہ صبر الوا ایک قسم کا پودا ہے اس کا وہ رنگ سا ہوتا ہے وہ لگایا تھا میں نے چہرے پر عالما ہزا یا امسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلما یہ کیا چیز ہے یہ کیا لگایا آپ نے بلتو انما تو صبر میں نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو الوا ہے نئی سفری یہ تیوا اس میں تو خوشبو نہیں ہے یہ تو ایسے کلر سا ہے خوشبو تو نہیں ہوتی اس میں تو عیدت کے ایام میں زینت جو ہے خوبصورت بنانا اپنے آپ کو خوشبو والی چیزیں لگانا آج یہ منع ہے اچھے کپڑے پہننا یہ کیا ہے یہ منع ہے تو یہ تو ایسی چیز ہے بطور علاج دوائی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو تو یہ تو اس میں صیب نہیں ہے اقار اینا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ نہ لگایا کرو تو مدت میں ہو کیونکہ اس کے لگانے سے چہرہ جو ہے وہ یہ چہرے کو نکھار دے دیتا ہے چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے یہ نہ لگایا کرو اللہ تجالی ہی اللہ اگر لگانا بھی ہو تو چہرے پر مت لگایا کرو اگر لگانا ہو تو مگر رات کو لگایا کرو تاکہ تمہارے چہرے کسی کو نظر نہ آئے رات کو لگایا کرو بتاؤ لاز اگر آپ لگاتی ہے ورنہ تو دن کو نہ لگاؤ تو نکر ہو کر چہرہ نکل آتا ہے اور تھرو تازہ لگتا ہے وطن نہاری جب صبح اٹھے گی تو اس کو دور کیا کرو دو کر ٹھیک ہے جی تو صبح کے وقت جب اٹھے گی تو اس کو دن کے وقت آپ دور کیا کرے ولاشی بریب <بِطِّيب> خوشبو لگا کر کہ خوشبو کے بغیر کوئی کنگی لگا لی تو ٹھیک ہے خوشبو لگا کر کنگی نہ کیا کرو والا بال حنا اور نہ ہینا کے ساتھ ہینا استعمال کے بعد ہینا نہ استعمال کرو حنا سے مراد کیا ہے جی وہ کلر جو عام عورتیں لگاتی ہے سروں پہ بالوں پر آگے ہاتھوں پر پیر پر یہ عدت کے ایام میں نہ لگایا کرو عزاب ان کیوں کی یہ بھی خضاب ہے خوبصورتی پیدا کرتے رنگ ہے خوبصورت خوبصورتی آتی ہے اور تو پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ساتھ پھر میں کنگی کروں کیونکہ بال جب خوش ہوتے ہیں تو عورت کنگی کرتی ہے تو سارے بال نکل آتے ہیں تو اس کو پہلے تیل لگایا جاتا ہے پھر کنگی کرتے تو تیل میں خوشبو اور لگاؤں گی عام طور پہ عام ہر تیل میں تقریباً کوئی نہ کوئی اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے تو میں کس طرح پھر کنگی کروں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغلی فی صدر لگائے کرو صدر صدر سے مراد بیری کے پتے ہیں ان کو پہلے کیا کرو بال دھونا ہے یا بالوں کو نرم کرنا ہے تو بیری کے پتے رکھے اور بند کرو اپنے سر کو بیری کے پتوں کے ساتھ ڈیری کے پتے لگا لیا سر کو باندھ لیا تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا تو اس سے بال تمہارے نرم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کنگی لگایا کر روا ابو بدا وی یہ طریقہ بتا دیا اس لحاظ سے ایام عدت میں اس طرح کوئی حرکت نہ کرے عورت کہ اس سے اس کی خوبصورتی خوبصورتی جو ہے کسی کو نظر آئے اور کوئی عدت کے ایام میں کوئی پیشکش کرے نکاح وغیرہ کا یہ نہیں کرنا چاہیے یہ دس چار مہینے دس دن خاون کی امانت ہے اس وقت بالکل سادگی میں رہنا ہے رواح عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتی ہے آل زوجها لا جو عورت اس کا خاوند اس سے فوت ہوا ہو چکا ہو اور بیوہ ہو چکی ہو تو لا بس وہ عورت نہیں پہنے گی المعصفر ایسے کپڑے جس میں کلر لگا ہو کلر لگائے ہوئے کپڑے وہ ہو نہ پہنے سیاہ میں سے ولل موم نہ وہ کپڑے جو مشبو ہو مشق کے ساتھ اس سے مراد خاص ایک مٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ و کپڑوں کو مایا دیا جاتا تھا اس طرح مایا شدہ کپڑے نہ پہنے والی اور نہ پہنے ہولی حلی سے مراد زیور ہے ایام عیدت میں عورت کو اپنے زیورات بھی نہیں پہننے چاہیے ولا تخ تذیب اور حجاب بھی نہ لگائے بالوں کو ولا تختہ بھی نہ لگائے آنکھوں کو پہلے بھی حادث گزری تھی اجی ایک عورت آئی رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے لیکن اس کے آنکھ میں درد ہے کیا وہ سرما لگا لے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سرما نہ لگاؤ والا تختہ عورت کو سرما بھی نہیں لگانا چاہیے روا ہو بدا نسا حدیث میں اس کے کیا ہے یہ منع ہے یہ ایام عدت کے کچھ احتیاطی امور ہے جس کے کیا ہے عورت کو خیال رکھنا چاہیے الفصال بن يسار ان ان بن يسار فرماتے ہیں کہ حلق ہو گیا شام میں حين دخلت الدم من اس وقت جب اس کی بیوی کو حیض آ گیا تھا بیوی کو حیض آیا تو اس وقت اس کا وہاں فوت ہو گیا آجی لیکن ہے کون سا ہے مین حیضی تیسری دفعہ اور اس نے طلاق دی تھی یعنی عزت چل رہا تھا اس کا طلاق کا ابن الى زید ابن صابت حضرت معاوی ابن سفیان نے ابھی سفیان نے زید ابن صابت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے خط لکھا یس طلبہ کا اس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ پہلے عزت طلاق کا چل رہا تھا اور اس میں دو حیض گزر کے تیسرے حیض میں جیسے داخل ہو گئی عورت تو وہاں خون فوت ہو گیا ابھی کیا اس میں عدت طلاق والا جاری رکھا جائے گا یہی کافی ہے یافا انہاز اور جہاں کا طلاق یعنی عدت شروع ہو جائے گا تو حضرت زید ابن ثابت جو کاتب واحد ہے اس سے حضرت معاویہ میں نے ابھی سفیا نے پوچھا زید ابن ثابت نے جواب لکھا اس کو ہاں جی اناطمن ہو حضرت زید بن نے فرمایا جائے کہ اگر وہ تیسرے حضرت داخل ہو گئی تو یہ بری ہو گئی کس سے اپنے خاون سے اور بری امین اور وہ اس سے بری ہو گیا لا یری ولا ایک دوسرے سے یہ میراش نہیں لے سکتے مطلب اس کا بیوی ہونا اس خاون سے ختم ہو گیا بس جب ختم ہو گیا تو نہ تو میراث لے سکتی ہے اس کے مال میں سے فوت ہو کہ جب میراث نہیں لے سکتی تو اس کا خاون نہیں ہوا جب خاون نہیں ہوا تو متوفان حضر جہاں کا جو عدت ہے چار مہینے دس دن کا یہ بھی نہیں گزارے گی کیونکہ اس سے یہ طلاق شدہ ہے تو یہ ختم ہو چکی ہے اس کا نکاح نہیں رہا جب نہیں رہا تو لہٰذا اس کا عدت طلاق والا پورا ہو گیا بس یہ آزاد ہے روح مالک حضرت ابو حرت دامات میں سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اب الخط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ائما امراطن تو لقت ہر وہ عورت جس کو طلاق دی جائے حاضرت حیض حضینی اور عدت میں سے اس کا ایک حیض یا دو حیض آجی وہ گزر گئے یعنی ایک مہینہ یا دو مہینے سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حیض منقطع ہو گیا اس وجہ سے کہ وہ اہسا بن گئی تو پھر اس کا عیدت جو ہے وہ حیض کا شمار نہیں کیا جائے گا یہ کنورٹ کیا جائے گا کس میں مہینوں میں مہینوں کے حساب لگایا جائے گا اور مہینوں کے حساب سے کیا ہے وہ تین مہینے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حیض اس کا روک گیا کس کی وجہ سے حمل کی وجہ سے یعنی حاملہ میلہ نکلی ہاؤن سے ایک ہی آیا تھا لیکن لگ رہا تھا حیض لیکن حیض نہیں تھا بعد میں حیض بند ہو گیا تو پتا چلا کہ یہ تو حاملہ ہے تو پھر حاملہ کیا کرے گی پھر حاملہ کے لیے عزت وز حمل ہے تین مہینے نہیں ہے وز حمل تک انتظار کرے گی یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ حیض کس وجہ سے تیسرا حیض نہیں آیا بند ہوا اگر ایسا ہے تو مہینوں کا حساب لگایا جائے گا تین مہینے کے بعد یہ کیا ہو گئی یعنی عزت اس کا پورا ہو گیا اگر اس کا حیض بند ہو گیا تھا حمل کی وجہ سے پھر وض حمل تک یہ عدت گزارے گی اس کی عدت ہے, ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باریکی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے سما رفیات ہے عزت ساتھورین یہ پھر نو مہینوں تک انتظار کرے گی کب اگر حیض حمل کی وجہ سے رو گیا ہو فَإِن بان بہ حمل اگر ظاہر ہوا کہ یہ حاملہ ہے فضا کا پھر یہ عیدت ہے اس کا نو مہینے تک الشور سلاستا ورنہ پھر ساتا مہینے کے بعد پھر پتہ چلا کہ کیا ہے یعنی اس کو یا یہ ہے کہ ساتا اشور والا مسئلہ نہیں تھا مطلب یہ کہ حاملہ نہیں تھی ایسا ہونے کی وجہ سے حیض بند ہو گیا تھا پھر اس کے لیے کیا ہے الشور سلاستا شور پھر اس میں کیا ہے سناستور کا عیدت ہے یعنی تین مہینے تسلسل کے ساتھ گزارے گی اس کے بعد پھر اس کا عیدت پورا ہو جائے گا تو محلت اس کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہے کسی اور کے لیے کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے روا مالک یہ مسئلہ ہے عت حساب سے تو لہٰذا ان عدتوں میں بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی فرق ہوتا ہے بابل استبرا عدت کے بعد یہ دوسرا باب ہے بابل استبرا کہتے ہیں استبراء کہتے ہیں چین اور تا اس میں طلب کی لیے باب استفعال میں سے ہے استبراء اس کا معنی ہے پاک کرنا خالی کر دینا اس کے معنی ہے استبراء مطلب جو عورت حاملہ ہو یا جو لونڈے حاملہ ہو تو اس کا وز حمل تک انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ نکاح نہ کرے فوراً اس کی شادی نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی استفبارہ نہیں ہوتی یہ خالی نہیں ہوتی یا اجفاق نہیں ہوتی کس سے اپنے حامل الفصل الاول عن مر النبي صلى الله عليه وسلم بإمرات وجح فسأل عنها فقال أمت لفلال قال أن بها قال نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورسه وهو لا يحل له روا مسلم یہ بھی ایک مسئلہ ہے استبرا کا ہی مسئلہ ہے استبرا سے پہلے نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہم بستری نہیں کر سکتا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے ایک عورت تھی مج مجح سے مراد حامل تھی اور قریب قریبت تھی جت المرسو حملت یعنی حاملہ عورت کے پاس سے گزرے پوچھا کہ یہ عورت ہے کون کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ فلان آدمی کی لونڈی ہے رسول اللہ سلم نے فرمایا کیا اس کے ساتھ وہاں بسری کرتا ہے؟ آلو نعم صحابہ نے کہا جی ہاں آل لقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قصد کیا ارادہ کیا کہ اس کو ایسی لانت بیجو کہ وہ لانت اس کے ساتھ اس کے قبر میں داخل ہو جائے قبر میں ساتھ چلی جائے یعنی یہ تو بڑا لانتی ہے اس سبرا کیے نہیں اور اس کے ساتھ حاملہ ہے کسی اور سے اور اس نے لونڈی کو کیا کیا زیر استعمال لیا ہے کئی فیصلہ تقسیم ہو وہ کیسے اس کو استخدام کر سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے استبار سے پہلے اس کا واقع حمل تو بھی ہوا نہیں وہ لہو اور یہ کام اس کے لیے حلال نہیں ہے کام کئی فیو ہو یا یہ ہے کہ اپنا وارث وراثت کیسے سمجھ سکتا ہے له حال یہ ہے کہ یہ اس کو وارث نہیں بنا سکتا اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بچہ اس کے حمل سے پیدا ہوگا تو وہ میری وراثت ہوگی میرا بچہ ہوگا یہ تو اس کے لیے حالات نہیں ہے کیوں کہ وہ کسی اور سے تو لہٰذا استبرا کرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ یہ معاملات جائز نہیں ہے روا مسلم یہ استبرا کے بارے میں کیا ہے یہ فصل اول الفصل یہ حضرت ابو سعید قدر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ شاء یہاں سے کر پڑیں گے جی اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی عطا فرمائے سبحان سنحان رب العزت عام والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم